اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فر اسے پیک دیتا ہے بلکہ ان میں باتیروں کو آمان نہ ہو